اللہ الرحمن الرحیم. مکتوب روح کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین سنو. روح کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے ایک گروہ اس کو جسم اور دوسرا جوہر کہتا ہے کوئی عرض کوئی قدیم کوئی حادث سمجھتا ہے مذہب طرسہ اور بعض فلاسفہ کے یہاں قدیم ہے لیکن سنت والجماعت کا یہ مذہب اور عقیدہ ہے کہ ہم اسے صرف روح کہیں ماہیت و کیفیت کے متعلق اپنی زبان سے کچھ نہ کہیں حضرت خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے فرمایا ہے اروح شعی ولم يطلع علیہ احد من خلق ہی ولا یج العبارت انہ بے اکثر تلا یسلون کا عن الروح قل الروح من امربی روح ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالی نے اپنے علم میں چھپا لیا ہے اور مخلوق میں سے کوئی بھی اس کی حقیقت سے خبردار نہیں اور موجودات میں سے کسی چیز سے اس کی تعبیر کرنا جائز نہیں جیسا کہ خدا خود فرماتا ہے لوگ روح کے بارے میں تم سے سوال کرتے ہیں تم کہہ دو کہ روح امر رب ہے مذہب یہی کہتا ہے جو خواجہ علیہ الرحمٰ نے کہا ہے آئمہ اور فکہ کا اعتقاد بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہستی کی خبر یوں دی ہے کہ الروح لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یہ کہہ کر اس کی قدامت کی نفی کر دی کہ کل روح امر ربی تو فرما دیجیے کہ روح اپنے رب کا اپنے رب کا ایک امر ہے کیونکہ امر کے تحت سوائے مخلوق اور مخلوق حدس کے اور کوئی نہیں آتا تو خدا نے جو فرمایا ہے ہم اسی کا اقرار کرتے ہیں اور یہ نہیں کہتے کہ وہ کیا ہے کہاں ہے کیونکہ خدا نے ہمیں اس کی کیفیت اور ماہیت سے مطلع نہیں کیا بزرگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ خداوند تعالی نے جملہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو جس کو روح کہا جاتا ہے ہم پر ظاہر نہیں کیا کہ وہ کیا ہے کہاں ہے یہاں تک کہ خلق اس کی شناخت سے عاجز ہو گئی یہ اس لیے کہ جب مصنوع کو سانے کے بتلا بتلائے بغیر ہم نہیں جان سکتے تو سانے کو جب تک خود سانے نہ بتائے ہم کیوں کر جان سکتے اور پہچان سکتے ہیں قطع بشنوئیں خطاب را ساختہ شو جواب را ذرہ آفتاب را گشتہ عظیم آیت جملہ ملو کے دین جملہ ملاء کے امین سجدہ کنا کے اے سنم بحر خدائے رحمت یہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب سن جواب کے لیے تیار ہو جا ذرہ آفتاب کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے دین کے راستے کے سلاطین و پیشوا اور تمام مقتدر فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے سنم خدا کے لیے ہمارے اوپر رحمت فرما دوسرے بزرگ کہتے ہیں شیر تنت زندہ بجان او جان نامانی تو از جان زندہ او جان را ندانی دانی زہ نہان او آشکارا کہ کس راجز خاموشی نیس چارا تیرا بدن روح سے زندہ اور متحرک ہے لیکن تو خود جان نہیں ہو جاتا جان ہی سے تو زندہ اور چل پھر رہا ہے لیکن تو جان کو نہیں جانتا سبحان اللہ یہ پوشیدہ اور ظاہر سنتیں کے خاموشی کے سوا کسی کو, کو کوئی چارہ نہیں بس ابو بکر القتی رحمۃ اللہ علیہ انروحی فقول علم یت خلو تحتن ابو بکر قتی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ روح کیا ہے آپ نے کہا کہ روح کن کے ماتحت نہیں پیدا ہوئی تو کہنے والے کے نزدیک اس کا یہ مقصد ہوا کہ روح کچھ نہیں ہے مگر زندہ کرنا اور جان ڈالنا یعنی خداوند عزوجل نے جسم کو زندہ کر دیا اور وہ زندہ ہو گیا ولاحیہ زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے ولخلیق و صفت الخالق جس طرح پیدا کرنا خالق کی ایک صفت ہے اور اس کی یہ دلیل دی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا قل روح امر خداوند ہے امر خدا خدا کا کلام ہے اور خدا کا کلام غیر مخلوق ہے یہ ایسا ہے گویا کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بدن جو زندہ ہوا ہے وہ خدائے از کے قول سے زندہ ہوا ہے یعنی کن حبن یعنی زندہ ہو جا وہ زندہ ہو گیا اس کے سوا روح کے بدن میں کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے روح جو مخلوق جسم میں پیدا کی گئی ہے مگر یہ جو کہا لم خلو تحت ذل لکن وہ کن کے ماتحت نہیں آئی ہے یہ اس کی قدامت کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اشیاء کی دو قسمیں ہیں محدث یا قدیم محدث یعنی فانی کن تحت میں داخل ہے اور قدیم یعنی باقی کن کے تحت میں نہیں آتی اس لیے روح کو قدیم کہا کیونکہ موجودات عالم میں جو ش محدس نہیں وہ قدیم ہوگی اور یہ باطل ہے کیونکہ جس روح سے جسم میں جان آتی ہے وہ جسم کی صفت ہے کیونکہ یہ جائز نہیں کہ کوئی ذات ایسی صفت کے ساتھ موصوف ہو جو اس کے غیر میں پائی جاتی ہو تو درست ہو گیا کہ روح زندہ جسم کی صفت ہے اور اوردس ہے تو محال ہے کہ محدث کی صفت قدیم ہو جس طرح ذات قدیم کی صفت محدث محال ہے لیکن یہ جو کہا لئی اوہیا او صفت المحی کل تو خلیق صفت الخالق نہیں ہے مگر زندہ کرنا اور زندہ کرنا زندہ کرنے والے کی صفت ہے جس طرح پیدا کرنا خالق کی صفت ہے یہ صحیح استدلال نہیں کیونکہ اگر یہ دلیل روح کے ساتھ قائم کی جائے تو کیا وجہ ہے اور صفات پر قائم نہ کی جائے یہاں تک کہ کہیں کہیں جو چیز ساکن ہے اپنے سکون سے ساکن نہیں بلکہ مسکن کی تسکین سے ساکن ہے اور متحرک اپنی حرکت سے متحرک نہیں بلکہ محرک کی تحریک سے متحرک ہے اسی طرح خواب و بیداری تندرستی اور بیماری جو مخلوقات کی صفتیں ہیں اسی پر قیاس کی جائیں گی اور کہنا پڑے گا کہ یہ سب کن کے تحت میں نہیں ہیں اور یہ درست نہیں تو وہ بھی درست نہیں اور وہ جو خداوند کریم کے قول سے استدلال کیا قل روح من امر ربی کہہ دو روح امر رب سے ہے اور اس کا امر اس کا کلام ہے اس کا کلام مخلوق نہیں یہ استدلال خطا واقع ہوا ہے کیونکہ خدا نے کل روح من امر ربی کہ روح امر رب سے ہے نہیں کہا جس سے روح کا امر و کلام حق ہونا ثابت ہوتا بلکہ من امر ربی امر رب سے ہے کہنے سے روح کا ثبوت ہو گیا یعنی روح میرے امر سے ہے یہ دلیل ہے کہ روح بنفسی افسیحی امر نہیں بلکہ امر کے ماسوا ہے اگر اس دلیل سے یہ ثابت ہو جائے کہ روح غیر مخلوق ہے تو لازم آئے گا کہ تمام چیزیں غیر مخلوق ہوں کیونکہ جس طرح روح اس کے امر سے ہے اسی طرح ہر شے اس کے امر سے ہے کہ وہ امر تقوین ہے کائنات عالم میں عرش سے تحتسرا اور ازل سے ابد تک ہر شے کن فیاکون کے تحت میں ہے محدثات کی یہی صفت ہے کہ اس نے کن فیاکون کہا ہو جا اور وہ ہو گئی ساری کی ساری محدث ہیں قدیم نہیں تو محال ہے کہ روح قدیم ہو یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر حضرات اس گروہ کو دال اور گمراہ کہتے ہیں اور اس کے کفر پر گواہی دیتے ہیں جو روح کو قدیم کہتا ہے قوم ترسا کو بھی اس سے موقع مل گیا اور وہ کہنے لگے کہ خود اسلام کا ایک طبقہ ہمارا ہم نوا ہے اور روح کو قدیم کہتا ہے اور اس طائفے پر لان و تعن کرنے لگے حالانکہ کسی گروہ نے ایسا نہیں کہا ہے وہ الفاظ جو ابو بکر کہتی کہ ہم نے دہرائے ایک گروہ نے اپنی کتاب میں لکھ کر اس سے دلیل قائم کی ہے خدا جانے ان بزرگ کے وہ الفاظ ہیں بھی یا نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ملحدوں نے اپنے مذہب کی تقویت اور اہل اسلام کی برائی ظاہر کرنے کے لیے اپنی طرف سے الٹی سیدھی بات جوڑ دی ہو اور اگر تھوڑی دیر کے لیے ابو بکر قحتی کے کہ وہ الفاظ و اعتقاد صحیح مان لیے جائیں تو محض ایک شخص کی خطا سے سارا گروہ گمراہ اور دال نہیں کہا جا سکتا یا ہم نے جو بیان کیا ہے کہ ان الفاظ سے ان کی یہ مراد نہیں کہ روح قدیم ہے لیکن روح معنی امر ہے محی یعنی زندہ کرنے والے کی طرف سے یہ ہئی کی صفت نہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ روح کو قدیم کہہ دیا ہاں ان بزرگ کے استدلال میں خطا واقع ہوئی ہے اور اگر مشتحد کی کو استدلال میں خطا واقع ہو تو وہ کافر نہیں ہو جاتا اور جب وہ کافر نہیں تو اس کی خطا سے سارا گروہ کیوں کر کافر ہو گیا حالانکہ سبھی کا خیال ہے کہ استدلال میں انہوں نے خطا کی ہے اگر اس وجہ سے طائفۂ دول یعنی گمراہ کہ مستحق ہے تو دنیا میں کسی محقق کا وجود ناممکن ہے کیونکہ اہل حق کا کوئی ایسا گروہ نہیں جس نے اجتہاد میں خطا نہ کی ہو اور جب انہیں کوئی کافر نہیں کہہ سکتا تو یہاں بھی یہی سمجھنا چاہیے حقیقت کا بہت بڑا جاننے والا خدا ہی ہے اور صاحب تعارف رحمت اللہ علیہ نے روح نفس قلب اور دنیا کی ایک تعریف کی ہے جس پر اہل اسلام کا اعتقاد ہے اور اس کو اس کی بنیاد پر قائم کیا ہے اس میں سے ہم یہاں تھوڑا سا بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ روح قلب نفس اور دنیا یہ وہ چار چیزیں ہیں کہ خداوند پاک نے قرآن شریف میں ان کا ذکر کیا ہے ان چاروں کے وجود کو شریعت بھی مانتی ہے اور انہی چاروں کے وجود پر خلق کا اجماع ہے لیکن قرآن, ش... قرآن شریعت اور خلق نے جو کچھ کہا ہے وہ ان کی تاثیرات افعال اور صفات کے متعلق کہا ہے کہیں ان کی حقیقت و ماہیت بیان نہیں کی خواجہ عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں شیر جان بلندی داش تن پستی زخاک مجتما شد خاکے پست و جان پاک چوں بلند و پست باہم بار شد آدمی عجوبہ اسرار شد جان بلند و برتر تھی اور جسم مٹی کی وجہ سے پستی کی طرف مائل تھا پر جسم کے ساتھ جان ملائی گئی اور جب یہ دونوں بلندی و پستی کی آمیزش سے باہم یار ہو گئے تو انسان اسرار خداوندی کا ایک عجوبہ بے مثال ہو گیا شیر ایک کس واقف نشد زہ اسرار عد. نیست کارے ہر گدائے کارے او لیکن اس کے اثرار سے کوئی واقف نہیں ہوا ہر شخص کا کام بھی نہیں کہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکے شیر. چند گوئی جس خموشی راہ نیست. زعان کا ہرگز زہرہ ایک آہ نیست کہاں تک کہے سوائے چپ رہنے کے کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ کسی کا اتنا بھی کلیجہ نہیں کہ ایک آہ بھی کر سکے بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر روح کی ماہیت کے متعلق عقل دوڑانا جائز ہوتا تو اس کے لیے سب سے افضل اور اولہ شخصیت پیغامبر علیہ السلام کی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے متعلق پوچھا گیا تو آپ عقل سے جواب دیتے کیونکہ آپ کی عقل و فہم موحد و ملحد اور ساری مخلوق سے کامل ترین تھی تاکہ موحدین کی جماعت حضور کو رسول جانے کیونکہ یقیناً رسول عقل ترین ہوتا ہے اور ملحدین کا گروہ آپ کو ابو جعفر حکیم کہے کیونکہ حکیم کامل العقل ہوتا ہے تو حضور کے کامل العقل اور اقمل ترین فہم و فراست پر سب کا اتفاق ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے متعلق سوال کا جواب اقلا نہیں دیا بلکہ توقف فرمایا یہاں تک کہ جواب امر کا حکم آیا جس نے روح کا وجود ثابت کیا کیفیت و ماہیت بیان نہیں کی حضور کے کمال عقل نے واجب کر دیا کہ روح کی کیفیت و ماہیت کے اظہار میں خاموشی اختیار کی جائے اور ہماری پست عقلوں کے لیے تو اور بھی اولا تر ہے کہ اس وجوب کی تعمیر کرے ہم لوگ شریعت کے بندے ہیں احکام شریعت پر سر جھکا دیں جس طرح شریعت نے روح ثابت کی اور کیفیت و ماہیت میں خاموش رہی ہم بھی خاموش رہیں شعر خواجہ عمل قصہ کے در بندے ماست گرچہ خدا نیس خدا وندے ما است ہمارا مالک ہمیشہ ہماری فکر میں ہے اگرچہ وہ خدا نہیں ہے لیکن ہمارا آکا اور سرپرست ضرور ہے شعر این مگوں چون در اشارت تایدت دم مزن چوں در غبارت تایدس در عبارت تایدس جب وہ اشارے میں نہیں آ سکتا تو یہ اور وہ مت کیا ہے اور جب وہ کسی عبادت و بیان میں آ ہی نہیں سکتا تو زبان مت کھول مشاہق ادوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے روح کو دیکھا ہے اور ہر ایک نے جداگانہ صورت میں اس کا مشاہدہ کیا ہے اور یہ جائز ہے جیسا کہ ہم نے کہا کہ وہ موجود ہے تو دیکھنے کے قابل بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خداوند تعالی کا دیدار جائز ہے اس لیے کہ وہ موجود ہے تو روح جو اس کی مصنوع ہے اور موجود بھی ہے تو وہ بھی مشاہدے کے لائق ہو سکتی ہے کیونکہ مصنوع سونے سے زیادہ لطیف نہیں ہو سکتا جب وہاں جائز ہے تو یہاں بھی جائز ہوگی اگر خدا چاہے کہ بندے کو اپنا جلوہ دکھائے تو دکھا دیتا ہے جس طرح بھی وہ چاہے اس میں کسی زبان کو چون اور چرا کرنے کی مجال نہیں جیسا کسی نے کہا ہے شیر ستانی زبان از رقیبان راز کہ تا راز سلطان نگو، نگویند باز کر کر از ہرائے آکا از, از میں تو کشاط زبان جزبہ تسلیم تو رقیبان راز سے اپنی زبان کو روک لے تاکہ وہ بادشاہ کے راز کو افشانہ کر دیں کسی کو مجال ہے کہ تیرے خوف سے رضا و تسلیم کے سوا زبان کھول سکے اے بھائی یہاں حیرت ہی حیرت ہے اور سارا علم و عقل سرگرداں ہے جب وہ چاہتا ہے کہ ہزاروں عاشقان صادق کی جانوں کو برباد کر دے تو سلطان بنیازی کو اشارہ کر دیتا ہے جب چاہتا ہے کہ ہزاروں دل جلے عاشقوں کے جگر کو کباب کرے مشیت کے چہرے سے عزت کے آنچل کا گوشہ چمکا دیتا ہے پھر بھلا کون ہے جو اس کی شراب محبت سے مستانہ نہیں اور کون ہے جو اس کی عظمت و جلال کے سامنے سرنگ نہیں اور کون ہے جو اس کی شراب عزت سے مخمور نہیں اور کون ہے جو اس کے قہر کی تلوار سے دل فکار نہیں شعر عشق بازی ساختی دست از دل و دیدہ بشوی این خود امروز است لیکن باشتا فردا شود جب تو نے عشق بازی کی ہے تو دیدہ و دل سے ہاتھ دھو ڈال آقا میں تیرا یہ حال ہے کہ ذرا ٹھہر جا اور دیکھ کے کل کیا ہوتا ہے آج تیرا یہ حال ہے ذرا ٹھہر جا اور دیکھ کے کل کیا ہوتا ہے یہ کام بھی عجیب ہے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا لنترانی تو مجھے نہیں دیکھ سکتا پھر فرمایا انذر الالجبل پہاڑ کی طرف دیکھ پھر اشارہ ہوا ادہب الا فرآون اور فرعون کے پاس جا دیکھو اہل عشق و محبت کے ساتھ اس کی بزرگی اور برتری کیا کرتی ہے بیان کرتے ہیں کہ جب محتر موسا علیہ السلام اس مقام پر پہنچے اور ان کے ساتھ وہ واقعات پیش آ چکے تو چاہا کہ بال بچوں کے پاس لوٹ آئیں خطاب ہوا وقعت فستمسک جب جال میں پھنس چکے اور ہمارے نام پر دل تصدق کر دیا اور ہمارے راستے میں سل رکھ دیا تو دل کو غم و اندوہ کے سپورت کر دو جان کو خطرے میں ڈال دو قطع دل برندہ وقف بایت کرد جان رابر خطر ہر کر اور عشق بطے رویان او دلے یکتا بود از دل و جان او در دیدہ و وام مق بایت شداً ہر کر اور دل مرادے صحبت خز رابد جو حسینوں کی محبت میں دل یکا رکھتا ہے اسے چاہیے کہ دل کو غم و اندوہ کے لیے وقف کر دے اور جان خطرے میں ڈال دے اور جس اذرا کا وصال مقصود ہو اس کو چاہیے کہ دل و جان سے دامق بن جائے وسلام